بلحمۃ الحمۃ اللہ علیہ و رحمت اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاکستہ تمام بر گروہ ممبران کن اور ساملہ اور تمام سامعین کونجی سلامت اللہ خزائل سلسلہ درس نام درس نمبر تینتیس اور کتاب اروئینین درخت نمبر انیس فو پینتیس ابلیک انیس تیر فم ال کا تھن چپ توفیق حاصل بیت تیرف چہنانی کا تھن چپے حدیث وہ کتاب اروئین فی فضائل امیر المومنین حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ فض الحمد شعوینہ حدیث نمبر پینتیس فو تیر فن الحنانی کا تھن تو توحدی مبارک حدیث پوینو حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ حق سے ایک اصل نام سام اچھا جب بھی حادث ایسا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما حضر الموت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا اتو الیہ حبیبی میرے پاس میرے حبیب کو بلا کھلاؤ جس طرح اس جس میں جو فارسی اس کا جو اصل فارسی اشارہ ہے اس میں آیا ومر کبیر اللہ رحمٰن فرماتے ہیں تو یہ بات جو ہے جب آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا تو عائشہ نے اپنے باپ کو وہ لا کھلایا اللہ کے پیاری نبی نے آنکھ اٹھا کے دیکھا اور آپ نے آنکھ نیچے کیا ہاں اور کچھ نہیں بولا تو انہیں سمجھ میں آ کہ آپ کا مراد جو ہے اتولی حبیبی میرے حبیب کو بلاؤ میرے دوست کو بلاؤ اس سے مراد اس سے مراد ابوا کل نہیں تھا پھر تھوڑی دیر میں آپ نے دوبارہ فرمایا ہاں جی بی, بی حفصہ سے محتف ہو کے حفصا ات اللہ حبیبی میرے حبیب کو میرے پاس بلا کے لاؤ ہاں جی تو آپ نے پھر جو حضرت عمر کو بلا کے ہاں جی کہا تو پھر آپ نے پھر چہرہ کو دیکھ کر پھر آپ نیچے نکاح نیچے کیا اور کچھ نہیں بولا تو سمجھ میں آ کہ آپ نے ان کو نہیں بلایا ہے آپ کے حبیب سے مراد عمر بھی نہیں پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے حضرت الم سلمہ سے محاطب کر کہا یا سلمہ او تو نہیں یہ حبیب میرے حبیب کو بلا کے لاؤ چونکہ حضرت الم سلمہ جو ہے رسول اللہ کے میں حضرت حضرت القبرہ کی بات ہمیں حالات اور شواہد رہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو بہت بہترین انداز میں آپ جانتی تھی آپ معرفت رکھتی تھی اور اہلوید کے حوالے سے حضرت ام سلمہ بڑی عقیدت رکھتی تھی علیہ السلام کے بارے میں اور اہلوید کے بارے میں تو حضرت ام سلمہ نے علیہ السلام کو بلا کے لایا کہ پیارے نبی آپ کو بلا رہے تو علیہ السلام جب تشریف لایا تو اللہ کے نبی نے آپ کو سینے سے لگایا <coughs> <coughs> لگا کر فرمایا ہاں جی قال آپ نے فرمایا اللہ میں میرے پیارے حبیب اے میرے میرا الحمد اللہ میں آپ کا گوشت میرا گوشت ہے اور جسموں کا جسم ہے آپ کا جسم میرا جسم دموں کا دم یا آپ کا خون میرا خون میرا خون ہے ہاں جی یہی مسلسل آپ کہتا رہا اور فلم یا دل ہو اور مسلسل آپ کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا حتیٰ قبضہ یہاں تک کہ جو ہے آپ کا روح پرواز ہوا و یادہ علیہ اور رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ہاتھ دس مارک علیہ, علیہ السلام پر رکھا ہوا تھا ہاں جی اور تو علیہ السلام بآسر وقت مطب علیہ السلام کے گود میں ہی آپ کا روح مبارک جو ہے عالم ابالا کی طرف پرواز فرمایا تو یہ سب مبارک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ ایک تو علیہ السلام کو حبیب سے تعبیر فرمایا اور دوسرا جو ہے آپ کو فرمایا علی کا گوش میرا گوش ہے علی کا جو ہے جسم میرا جسم ہے علی کا خون میرا خون ہے اس سے کیا سمجھ میں آ گرامی جو جوش بعد میں علیہ السلام کو کسی بھی زاویے سے کوئی نقصان پہنچائیں گے کوئی عجت پہنچائیں گے کوئی تکلیف پہنچائیں گے کوئی پریشانیاں پہنچائیں گے اس امت میں سے یا باہر سے وہ گویا کہ اس نے مجھ محمد کے جسم کو میرے گوشت کو میرے خون کو نقصان کیا ہے یہی امت کو سمجھا رہے ہیں اور یہی سمجھا رہے ہیں کہ میں اور علی دو چیز نہیں ہوں ہم دونوں ایک حقیقت کے چنانچہ اپنے اور بھی مبارک کلمات ہے کہ ہاں جی ہاں محمدن محمد ان اوسط محمدن آخر المحمد الوسط المحمد ہم سب محمد تھے ان میں جو ہے علیہ السلام سے رسول اللہ کی تمام اعصاب میں سے اور میں سے سب سے زیادہ محبت معدت کی علامت اور امت کو یہ دکھا رہے ہیں آپ عمل پریٹیکلی کہ جب رسول اللہ ہاں جی پہلے دوسرے خلفاء کو یہاں تو عثمان کو تو اس حدیث میں بھی ذکر ہی نہیں ان کو اپنے حبیب کے عنوان سے قبول نہیں کر رہے ہیں بلکہ علی ہی کو حبیب بول رہے ہیں تو پھر خلفہ کے عنوان سے کیسے قبول کریں اظینگر میں سوچنے کی بات ہے یعنی خلفے کے عنوان سے آپ کی مکمل جانشینی کے عنوان سے اور آپ کی تمام تعلیمات ظاہر باتین کے جانشین کے حساب سے کیسے اس مقام پہ آپ قابل فرمائیں گے اس لیے علیہ السلام کو بار بار مختلف الفاظ میں علی کو دکھانا کہیں فرمایا علی تیرا جس نے تیرے اتاط کیا اس نے میرے اتاط کیے کہیں فرمایا جس نے تیری نا فرمانی کی اس نے میری کی کہیں فرمیا علی جس نے تج سے جنگ کیا اس نے مجھ سے جنگ کیا کہیں فرمایا علی سراۃۃ المستقیم ہے کہیں فرما علی ہدایت کی چراغ ہے کہیں فرمایا علی نجات کی کشتی ہے کہیں فرمایہ علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے。کہیں فرمایا علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ ہے。علی جہاں جائیں گے حق اسی کے ساتھ جائے کہیں فرمایا علی اور بیت جو ہے ہاں جی پران سے کبھی جدا نہیں ہوگا اور یہاں تک کہ حوض کو سر پہ میرے پاس آئے پہنچے گا صاف فرمایا علی میرا خلیفہ ہے علی میرا وسیع ہے علی میرا ہاں جی حبیب ہے اور یہ سارے کہیں جو ہے یہی تمال ووۃ الوسقاء ہے فرمایا یہی منار الحدہ فرمایا یہی ہدایت کے چراغ فرمایا ہاں جی یہی شم دوجا ہاں جی راب میں روشنی فرمایا توازہ نگرمی یہ سب کلمات رسول اللہ کا کبھی من کن تو مولا حاضع علی مولا فرمایا کبھی من والا ہو آج آد من آدھا ہو جو علی سے محبت کرے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر جو علی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے تو اس کو ذلیل کر اللہ جو ہے یہ ساری چیزیں ہمیں کس حقیقت کو پہنچا رہے ہیں ذہنی کرام کبھی فرما رہے ہیں یہاں مارے یاسی سے ہمیں عمار ہاں جی میرے پاس حکومت کے اندر اختلافات ہوں گے یہاں تک کہ یہ تلوار چلیں گے اس وقت تو مالی کے دامن تھا رہنا کیونکہ جو ہے علی جو تمہیں کبھی بھی صرارت المستقیم سے ہٹنے نہیں دے گا تمہیں صرارت المستقیم پہ قائم رکھے گا اور فرمایا آپ نے ہماریاسی سے ہاں جی کہ اے علی اگر تمام لوگ ایک وادی میں چلا جائیں علی اکیلا دوسرے وادی میں چلا جائیں تو علی کے پیچھے جانا کیونکہ علی کبھی بھی حق سے جدا نہیں ہوتی ہے کبھی علی شرارت میں سے نہیں ہٹتا ہے علی تم لوگ کو ساتھ میں سے نہیں ہٹنے دیں گے ہاں جی اور آخر وقت میں بھی آپ کو جس پیار محبت کے لیے جی میں آپ کو سینے سے لگا کر فرما رہی علی لہم کا لحم لحمی تیرا گوش میرا گوش ہے جسم کا جسم تیرا جسم میرا جسم, میرا جسم می دم کا دم پیرا خون میرا خون ہے اور یہی کہتے مسلسل کہتا رہا فلم یزل یا مسلسل آپ کو سینے سے لگا کے رکھا حتیٰ خبزہ یہاں تک کہ آپ کا روس پاواس ہوگا ید علیہ اور رسول اللہ کار علیہ السلام کے ہاں جی جسم مبارک پر رکھا ہوا ہے اور آپ کو یا ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے تو یہ شرافت سارا علی کو یہ ساری تعظیم جی اور مت امت کو پریکٹیکلی دکھانے کا مقصد کیا ہے امت کو اگر یہ جی تھوڑی سی بھی شعور عقل ہو تو ہمیں یہی واضح اور سمجھا رہے ہیں رسول اللہ کہ میرے بعد شرارت المسیم علی کا راستہ ہے میرے بعد جو ہے نجات امت کے لئے علی کے راستے پر چلنے میں میرے بعد جو ہے امت کے لیے جو ہے عظمت امت کی جو اور میرا جانشین علیہ السلام ہے میرا خلیفہ علیہ السلام ہے یہی حقیقت ہمیں پہنچانا ہے اور علیہ السلام کے بعد یقیناً آپ کے باقی جانشین بارہ مئمۂ علیہ السلام ہے اسی حقیقت کو سمجھانے کے رسلی اللہ نے علیہ السلام کے بارے میں باقی احلی بیت کے بارے میں جتنے بھی فضائل بیان کیا اسی مقصد کے لیے کہ ہماری نجات انہیں سے وابستہ ہے انہی کے دامن تھامنے میں انہی کے راستے پر چلنے میں ہاں جی یہی لوگ شرارت المستقیم انہیں کے راستہ شراۃ المستقی سیم کوئی الگ چیز نہیں ہے قرآن اور البید کا راستہ یہی شرارت المستقیم ہے یہی عین صرارت المستقیم ہے ہاں جی اسی کی طرف ہمیں عمل کے لیے دعوت دیا عمل نے تارک الحق و سلین کتاب الدعوترت البیت ماں تم سخت بھی مَ لن تذلباض حت اریدا اللہ حوص کے کر میرے میرے عمد میں تمہارے دو گران بہت چیز چھوڑے ہوئے ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے البیت اللہ کی کتاب جس کا ایک شرح تمہارے ہاتھوں میں ایک سر اللہ کے ہاتھوں میں اور میرا الویت یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوگا ہاں جی قرآن الوید کی تم جیت کریں گے قرآن البید قرآن کے احکامات کو زندہ کریں گے عوام کو سمجھیں گے انسانوں کو سمجھیں گے انسانوں کو ہاں جی قرآن کے صحیح اور حقیقی تعلیمات پہنچائیں گے اور اسی حالت میں وہ ہو سر پر مجھ تک پہنچیں گے پہنچیں گے تو آ ہمیں یہ سب ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے وادینی کہ دامن تھمنا ہدایت اور معیار اور میزان یہی عالبت علیہ السلام اس حقیقت کو ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اور یقیناً رسول اللہ کے واد بار میں علیہ السلام ہی رسول اللہ کے حق حضرت حضرترہ سمیت تو اذان کرمینی میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمیں ان عادیش کی حقیقی معنی مفہوم کو سمجھ کر محمد و آل محمد اس کے دامن تھامے رہنے کے قرآن پاک کو سینے سے لگائے رہنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما ہم سب کو جب تک دنیا میں پرواں دیگارہ تیرے قرآن پاک اور محمد و آل محمد کی صرت طیبہ تعلیمات پر چلتے رہنے کی اور خل قیمت مینی دونوں کی شفاعت اور تیرے رحمت ہم سب کے شامل حال فرما اور تمام مسلمانوں پر رحم فرمۂ اللہ آمین یا رب العالمین